السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے اسکپ لسٹ کے سلسلے میں اس کے جو تین میتھڈس ہیں انسرٹ فائنڈ اور ریموو ہم نے خاکی طور پہ یعنی کہ ہم نے اس کا خاکہ بنا کے دیکھا تھا کہ لنک لسٹ میں یہ تین آپریشن کیسے ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ ان تصویری خاکوں کی مدد سے آپ کو اندازہ ہو کیا ہوگا کہ یہ جو سٹرکچر ہے لنک لسٹ کا جس میں ہم یہ ایکسٹرا نیکسٹ پوائنٹرز ڈال رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی تو آئیے آج ہم امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم ہیشنگ کی طرف چلے جائیں گے جو کہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا تو میں آپ کو سیدھا سلائڈ پہ لیے چلتا ہوں یہاں پہ لنک یہ جو سکپ لسٹ ہے آپ کے سامنے ہے جس میں اس وقت چاند ایک نوٹس موجود ہیں البتہ اس خاکے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نوٹس جو ہیں ان میں ڈیٹا پہلے لیول یعنی کہ زیرو لیول پہ بھی ہے پہلے لیول پہ بھی ہے اور دوسرے لیول پہ بھی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ہم نے جو ایکچول کی ویلیوز ہیں جیسے کہ بارہ تیئیس چوتیس پینتالیس یہ ہم نے دو بلکہ تین جگہ کاپی کی ہیں چوتیس خاص طور پہ تین دفعہ تین نوٹس میں موجود ہے اب امپلیمنٹیشن کے حساب سے ضروری نہیں کہ ہم ایسا کرنا چاہیں تو آئیے ہم اس کے بارے میں گفتگو کچھ یوں کرتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر ہمیں چاہیے کہ نیکسٹ پوائنٹر ہمارے پاس ہوں البتہ کیا ہم ڈیٹا بھی اس طرح کاپی کریں کہ نہ کریں تو یہ جو پرانی مثال تھی جس سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی اب آپ کے سامنے دوبارہ ہے یہاں پہ ڈیٹا 20, 26, 30, 40, 50 سے لے کے 60 تک ہے لو ایسٹ لیول پہ دیکھیے پھر وہی لنک لسٹ ہے البتہ 26 والا نوڈ اگر آپ دیکھیں 40 والا نوٹ دیکھیں اور 57 والا نوڈ اگر دیکھیں تو یہاں پہ وہ ایکسٹرا نیکسٹ پوائنٹرس ہیں اور بلکہ یہ جو ہیڈ پوائنٹر ہے یہ ایک نوڈ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے جہاں سے تین پوائنٹرس نکل رہے ہیں اب اگر ہم اس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں تو بات یوں بنی کہ ہمارا یہ جو لسٹ نوڈ ہے آپ کو یاد ہوگا لنک لسٹ کے سلسلے میں بھی ہم نے سی پلس پلس میں یہ لسٹ نوڈ بنایا تھا اس وقت کے لیے ہم نے صلاحیت رکھی تھی اس نوڈ میں اور ایک نیکسٹ پوائنٹر کی صلاحیت رکھی تھی ہاں ڈبلی لنک کیس میں ہم نے اس میں پریویس پوائنٹر بھی رکھا تھا البتہ سنگلی لنک لسٹ کے کی کیس میں سنگل نیکسٹ پوائنٹر تھا یہاں پہ صورتحال کچھ یوں بن رہی ہے کہ اگر ہر نوڈ میں ہم یہ صلاحیہ ڈال دیں کہ اس میں ایک سے زیادہ نیکسٹ پوائنٹرز ہو سکیں تو پھر یہ سٹرکچر جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنانا ممکن ہوگا یہ بھی ہے کہ ہر نوڈ میں ضروری نہیں کہ میکسمم لٹ سے تین یا چار یا اس سے زیادہ نیکسٹ پوائنٹرز ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ نوڈز ہیں ان میں نیکسٹ پوائنٹر صرف ایک ہیں چھبیس اور ستاون کے کیس میں دو ہیں اور چالیس کے کیس میں البتہ تین نیکسٹ پوائنٹرز ہیں تو ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک نوڈ بناتے ہیں سی پلس پلس میں اگر سوچتے ہیں تو لسٹ نوڈ یا بلکہ اس کا نام میں نے جیسے دکھایا ہے ٹاور نوڈ یعنی کہ جیسے ایک مینار سا بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یہ ٹاور نوڈ ہم بنائیں گے اور یہ جو پہلی بات میں نے لکھی ہے کہ ٹاور نوڈ ول ہیو ارے of نیکسٹ پوائنٹرس یعنی کہ یہ جو لسٹ نوڈ ہے اس کے اندر ملٹیپل پوائنٹرس ہوں گے البتہ یہ نیکسٹ پوائنٹرس کی ہم ایک ارے بنا لیں گے بنا لیں گے اور دوسری بات کہ ایکچوئل نمبر آف نیکسٹ پوائنٹرس ول بی ڈسائڈ بائی دا رینڈم پروسیجر اور آخر میں تو ذہن میں اب یہ ٹاور نوڈ اپنے سامنے رکھی جس میں ڈیٹا رکھنے کی صلاحیت ہے اور یہ نیکسٹ ارے پوائنٹرس ہیں نیکسٹ uh, پوائنٹرز اس کی ہمارے پاس ایرے ہوگی اچھا اب ہم یہ کریں گے یاد رہے کہ یہ نوڈ کب بنتا ہے یہ بنتا ہے جب ہم انسرٹ کرتے ہیں اور اگر انسرٹ کا جو میتھڈ تھا اس کا جو الگورتم تھا اپ کو یاد ہو تو وہاں پہ کاروائی یوں تھی کہ ہم ایک نیا ڈیٹا آئٹم جب انسرٹ کریں گے تو ہم کوائن فلپس کریں گے یعنی کہ کوائن کو ہم فلپ کر کے دیکھیں گے کہ کتنی دفعہ ہیڈ جاتے اور کتنی دفعہ ٹیل بلکہ ہم ہیڈز جب تک آتے رہتے ہیں ہم کوائن کو فلپ کرتے رہیں گے اور جیسے ہی ٹیل آئے گا ہم فلپنگ روک دیں گے اور جتنے ہیڈس ہمارے پاس آئے وہ ہمارے لیولز بن جائیں گے اب فرض کریں ڈیٹا آئٹم آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو چھ دفعہ ہیڈز آئے اب آپ کو پتا چل گیا کہ کتنے نیکسٹ پوائنٹرز اس ڈیٹا آئٹم کو انسرٹ کرنے کے لیے درکار ہوں گے اب ہم یہ کریں گے کہ یہ لسٹ نوٹ ایلوکیٹ کریں گے یہ وہ نوٹ فیکٹری ہم اس کا اس کا ٹاور نوٹ یا کلاس بنائیں یا اگر کلاس فیکٹری بنائیں تو ٹاور نوٹ فیکٹری سے ہم ایک لسٹ نوٹ بنوائیں گے اور اس میں اس کو کہیں گے کہ چھے کی جگہ جو ہے ڈائنمکلی ایلوکیٹ کر لو یاد رہے یہ ارے ہے, ہے ہم اس کو ڈائنمک اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ کبھی ہمیں یہ چھ درکار ہوں گے کبھی ایک درکار ہوگا کبھی پانچ درکار ہوں گے یا زیادہ یعنی کہ ہم اس نوڈ کو بنواتے وقت یہ بتا دیں گے لسٹ نوڈ فیکٹری کو کہ بھائی ہمیں 6 نیکس پوائنٹرز کی ارے بھی بنا کے ساتھ دے دو یہ لسٹ نوڈ جب ہمیں ملا اس میں اب چھ نیکس پوائنٹرز ہیں اس میں ہم نے ڈیٹا آئٹم جو نیا انسرٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ایک لوپ کے ذریعے یہ جو نیکس پوائنٹرز کی ارے ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اپنے اگلے اگلے نوٹس کی طرف پوائنٹ کریں گے یہ کاروائی انسرٹ کے سلسلے میں دیکھ چکے ہیں جہاں تک یہ میکس لیول کا تعلق ہے اس کی دو وجوہات پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں وہ رینڈم پروسیجر جو ہے اس میں کسی خرابی کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آپ کا جو رینڈم پروسیجر ہے وہ شاید ٹرولی رینڈم نمبرز جنریٹ نہیں کر رہا یعنی کہ وہ ہیڈز پہ ہیڈز ہی دیتا جا رہا ہے اور یہ چلتا ہی جا رہا ہے سلسلہ اب یہ تو نہیں ہم چاہتے کہ وہاں پہ لاکھوں کروڑوں ہیڈز آئے اور اس کے بعد ٹیل آئے اس سے تو یہ ٹاور نوٹ اتنا اونچا ہو جائے گا کہ اس کی میموری ایلوکیشن ہی ہمیں لے ڈوبے گی تو ہم اس کے اوپر بھی ایک اپر لمٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لسٹ نوڈس جو ہیں وہ اس طرح بنے ٹاور نوڈس بنے لیکن ایک خاص حد تک یہ نہ ہو کہ یہ اتنا اونچا ہو جائے کہ ہمیں میمری جو ہے وہ ڈھونڈنی مشکل ہو جائے تو میکس لیول کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس سے زیادہ نہیں اگر یہ صورتحال ہوئی تو ٹھیک ہے ہم اپنے کوڈ میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے کوئی ایرر میسج جنریٹ کر دیں گے یا کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں یہ اب ایک میکسمم ہے اب آپ واپس اگر اس تصویر کی جانب آئیں تو اب جب یہ ٹاور نوٹ بن گیا تو یہ جو نیکسٹ پوائنٹرس ہیں یہ دیکھیے کہ یہ سارے ایک ہی نوٹ کی طرف نہیں پوائنٹ کریں گے یہ ہر ایک اپنے اپنی نیکسٹ نوٹ کی جانب جائے گا فرض کریں یہ 40 والا نوٹ ہم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لیول 0 پہ نیکسٹ پوائنٹر ہے وہ پچاس والے نوٹ کی جانب اس سے اوپر والا جو next ہے وہ 57 والے نوٹ کی جانب اور بالکل آخری جو اوپر والا ہے وہ ٹیل کی جانب پوائنٹ کرے گا یہ تو ہے اگر ہم ایک ٹاور نوڈ استعمال کریں لیکن یقینا یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی اسکل بنانے کے لیے اور بھی طریقے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک اور طریقہ یا ایک اور اسٹرکچر دکھاتا ہوں جس سے بھی یہ چیز ممکن ہے اور اس کی اپنی کچھ افادیت ہوگی جو آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی تو ذرا اس کی جانب دیکھیے وہ ہے کوارڈ نوڈ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ارے آف نیکسٹ پوائنٹرز نہیں رکھتے بلکہ ہم اس نوڈ میں یعنی کہ اس لسٹ نوڈ میں چار پوائنٹرز رکھیں گے اور وہ یوں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ اکوارڈ نوڈ اسٹور دی آئٹم یعنی کہ وہ کی یا وہ جو ڈیٹا آئٹم ہے اس کے بعد چار لنکس لنک ٹو دا نوٹ بفور لنک ٹو دا نوڈ آفٹر لنک ٹو دا نوٹ بلو لنک ٹو دا نوڈ ابو اور یہ تصویری خاکہ آپ کے سامنے ہے جس میں ایک نوڈ میں ایکس جو ہے وہ تو ڈیٹا آئٹم ہے البتہ آپ کو یہ چار پوائنٹرس اب نظر آ رہے ہیں اور ان کی سمت بھی میں نے دکھا دی ہے کہ یہ کس جانب ہوں گے البتہ یہاں سے اب ایک چیز واضح ہو جائے گی جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے دس ول ریکوائر کاپنگ آف دا کی یا وہ جو آئٹم ہے ایٹ different levels یعنی کہ جب ہم یہ کوڈ نوٹ جو ہے اس میں ڈیٹا آئٹم ڈالیں گے تو چونکہ اس میں نیکسٹ پوائنٹرس تو اب ہے نہیں تو اگر ہم نے یہ ملٹی لیول نوٹ جو بنانا ہے لسٹ میں تو ہمیں فرض کریں 6 درکار ہیں تو ہمیں یہ 6 نوٹس بنوانے پڑیں گے اور چھ کے چھ جو ہیں ان میں یہ ایکس ڈیٹا آئٹم ڈالنا پڑے گا اور پھر اس کو ہم اس لنک لسٹ سٹرکچر میں ڈال دیں گے اور دیکھیے میں نے جو اب تصویری خاکہ بنایا ہے کوارڈ نوٹس کے ساتھ لنک لسٹ یا اسکپ لسٹ کا وہ کچھ یوں بنتا ہے آپ کو اب یہ فارورڈ اور ریورس پوائنٹرز یا پریویس پوائنٹرز بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو ڈاؤن اور اپ پوائنٹرز بھی نظر آ رہے ہیں اور اس میں یہ باتیں بھی کہ جو باؤنڈری نوڈس ہیں فرض کریں بالکل باٹم لیئر جو ہے اس میں جو ڈاؤن یا نیچے جانے والا پوائنٹر وہ نیل ہوگا اسی طرح رائٹ right سائٹ پہ جو کالم ہے اس میں رائٹ لنک نیل ہوگا ٹاپ میں جو ہے ایس میں اگر جائیں تو وہ ٹاپ پوائنٹر نیل ہوگا اور اسی طرح کالم ون جو ہے جس میں یہ کہ ہیڈ پوائنٹرز ہیں ہمارے اس میں لیفٹ جو ہے اور ٹاپ دونوں نیل ہوں گے البتہ یہاں پہ دیکھیے کہ تیئس ہے یا اکتیس ہے چوتیس ہے اور سکسٹی فور یہ ڈیٹا ویلیوز مجھے دو دفعہ اکتیس کے کیس میں تین دفعہ کاپی کرنی پڑ گئی اب اس کی افادیت کیا کہ بھئی اس میں ہمیں وہ ارے ایلوکیشن جو ہے نیکسٹ پوائنٹرز کی وہ نہیں کرنی پڑ رہی ہر لسٹ نوٹ جو ہے اس میں چار پوائنٹرس ہیں اور اگر ہم نے اس کی فیکٹری بنائی ہے تو وہ سمپلی نوٹ بنائے گی جس میں وہ چار پوائنٹرز موجود ہوں گے اور ان کی جو ویلیو ہے یعنی کہ اس میں ہم نے کس نوڈ کی جانے پوائنٹ کرنا ہے وہ پھر ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم وہ نوڈز کو دیکھیے میں نے ایک پریویس پوائنٹر بھی ڈال دیا اس کا ایک فائدہ ضرور ہو سکتا ہے جو کہ بلکہ ہم ڈبلی لنک لسٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ نہ صرف ہم فارورڈ ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم جانا چاہیں بلکہ ریورس بھی جا سکتے ہیں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ڈبلی اسکپ لسٹ اس کو کہہ لیں آپ کیونکہ ایس زیرو پہ اگر آپ یہ لنک لسٹ دیکھیں تو یہ ایکچولی ڈبلی لنک لسٹ ہے کیونکہ اس میں فارورڈ پوائنٹرس بھی ہیں اور ریورس پوائنٹرس بھی ہیں تو یہاں پہ سرچز تو خیر آپ کو ضروری نہیں لیکن اگر کسی وجہ سے ریورس جانا پڑے تو وہ چیز اس میں موجود ہے وہ صلاحیت اس میں موجود ہے اب ڈیٹا اسٹرکچر کا جائزہ ہم اس لحاظ سے بھی لیں کہ آخر اس کی وجہ سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا یعنی کہ وہ جو سرچ ہیں یا ڈلیشن ہیں وہ ٹائم کے حساب سے کتنا ٹائم لے گی تو آئیے اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی گفتگو ہم اس کے انالیسز نہیں کریں گے کیونکہ انالیسز کافی کمپلیکس ہیں اور یہ بلکہ پروبیبلٹی بیسڈ انالس ہیں جو کہ میتھمیٹکلی کافی کمپلیکس بھی ہیں اور اس میں کافی وقت درکار ہوگا یہ انشاءاللہ کسی اگلے کورس میں ہم کریں گے تو آئیے لسٹ کی پرفارمنس سپیس کے لحاظ سے یعنی کہ اس کے لیے کتنی اسٹوریج درکار ہوگی اور ٹائم کے لحاظ سے یعنی کہ ہمارے جو آپریشن ہیں انسرٹ فائنڈ اور ریموو اس کے بارے میں لسٹ کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں سلائیڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ پہلی بات کہ in a skip list ایکسپیکٹڈ space used از پرپورشنل ٹو این یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر آپ این آئٹم یا این کیز کی لسٹ اگر بنائیں تو یقیناً آپ کو کچھ میمری درکار ہے اور یہ میمری جو ہے وہ لو ایسٹ لیول پہ لنک لسٹ بنانے کے لیے بھی چاہیے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم اور بھی لیولس کے اوپر لنک لسٹ بناتے ہیں جس میں ڈیٹا فرض کریں tower نوٹ کے استعمال سے ڈیٹا تو نہیں کاپی ہوتا البتہ نیکسٹ لنک جو ہے نیکسٹ پوائنٹر جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو اس کی بنا پہ ہمیں کچھ اسپیس درکار ہے اور وہ اسپیس جو ہے وہ پروپورشنل پروپورشنل کا کیا مطلب ہے n items کے لیے n memory locations فرض کریں وہ آئٹمس جو ہیں وہ انٹرجرس ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف n فرض کریں n کی value 100 ہے کہ 100 locations درکار ہوں گی لنک لسٹ میں نیکسٹ پوائنٹر جو ہیں ان کے لیے اسپیس درکار ہو گئی تو چلیں یہ ٹو این ہو گئی اس کے بعد ہم یہ ایکسٹرا جو ہماری لیئر بنتی جاتی ہیں جس میں ہم رینڈملی نیکسٹ پوائنٹر رکھتے ہیں یہ دیکھا آپ نے کہ ہم ہر نوڈ جو ہے اس کو ٹاور نوڈ نہیں بناتے نہ ہم نے وہ کاروائی کی کہ ایوری ادر نوڈ پھر ایوری فورتھ نوڈ ایوری ایٹ نوڈ بلکہ ہم نے رینڈملی سلیکٹ کیا یہ کہ ٹاور نوٹ جو ہیں وہ کہاں بنے گے اور ان کی ہائٹ کیا ہوگی اب اگر یہ نیکسٹ پوائنٹرز کو آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے یہ میکس لیول تک جا سکتے ہیں لیکن عموماً یہ کم ہوں گے اور ان کی کل مقدار جو ہے وہ اتنی نہیں کہ ہر لیول پہ آپ کو نیکسٹ پوائنٹرز درکار ہوں گے جس سے آپ کہہ سکیں کہ سکس این یا ٹین این یا ٹوینٹی این آپ کو چاہیے ہوں گے بلکہ ٹو ایم تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے وہ تو لیول زیرو پہ آپ نے کم تقریبا دس پندرہ یا اتنے ہی مقدار میں ٹوٹل جو ہے یہ کی ویلو بنے گی یعنی کہ وہ پروپورشنالٹی کانسٹنٹ جو ہے وہ دس می بی بیس یا اس سے ذرا چلیں زیادہ ہو جائے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ n ہو جائے گی یا n کیوب ہو جائے گی یعنی اگر ایسا ہوتا تو اگر آپ نے سو آئٹم سٹور کرنے ہیں تو وہ ہنڈریڈ اسکوئر ہو جاتا یا ہنڈریڈ کیوب ہو جاتا یہ کچھ اور ڈیٹا سٹرکچرز یا ایلگر ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں اسکوئر یا کیوبک سنس میں سٹوریج چاہیے ہوتی ہے یا درکار ہوتی ہے یہ تو ہی اس کی سپیس ریکوائرمنٹ اور اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہ سپیس کے لحاظ سے ایک ایف ڈیٹا سٹرکچر ہے اس کی میموری ڈیمینڈ اتنی زیادہ نہیں اب آئیے اس کے جو میتھڈس ہیں یعنی کہ فائنڈ انسرٹ اور ریمو ان کی پرفارمنس کیا ہے اس کے لیے یہ اگلی بات دا ایکسپیکٹ سرچ انسرٹ اینڈ ڈلیشن ٹائم از پرپورشنل ٹو لاگ n۔ یہ کچھ وہ بائنری سرچ جیسی بات یا بائنری ٹری جیسی بات کچھ بنتی جا رہی ہے اچھا یہ تین چیزیں ہیں سرچ بھی انسرشن بھی اور ڈلیشن بھی یہ ساری پروپورشنل ٹو لاگ این ہیں پروپورشنلٹی جو ہے یہاں پہ لاگ این کس طرح بنی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ ساری کاروائی یا جو جن صاحب نے یہ ڈیٹا سٹرکچر پرپوز کیا تھا انہوں نے کچھ بائنری سرچ سے آئیڈیاز لے کے کچھ بائنری سرچ ٹری سے آئیڈیاز لے کے یہ پروپوز کیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اگر یہ ایکسٹرا نوٹس ہوں تو اس کی بنا پہ ہم سرچ جو ہے وہ کافی تیزی سے کر سکتے ہیں ہاں اگر اس کو میں اگزیکٹلی exactly پروف کرنا چاہوں تو پھر مجھے وہ پروبلسٹک انالیس جو میتھمیٹیکل ہیں ان کا سہارا لینا پڑے گا جو کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم یہاں تو نہیں کریں گے اس کورس میں لیکن یہ انفارمیشن کتابوں میں بھی موجود ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی بلکہ اس, اس کے لیے جو پہلا پیپر ڈاکٹر پیو نے پبلش کیا تھا وہ بھی اویلیبل ہے تو آپ اس میں بھی اس کے انالس دیکھ سکتے ہیں اس انلس سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس میں جو سرچز ہیں ڈلیشن اور انسرشن ہے یہ سارے پروپورشنل ٹو لاگ این ہے یعنی کہ این اگر ایک لاکھ ہو جائے تو لاگ این بیس ٹو لاگ این تقریباً بیس کے قریب ہے یعنی کہ بیس سٹیپس میں آپ وہ آئٹم انسرٹ کر لیں گے اور چونکہ سرچ جو ہے وہ تو آپ کو چاہیے انسرٹ میں بھی سرچ چاہیے کہ یہ آئٹم پہلے سے موجود نہیں اگر نہیں ہے تو اس کو ڈال دیں اگر ہم ڈپلی کےٹ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس کو آپ سرچ کریں جہاں پہ یہ ملتا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ ڈال دیں ڈلیشن کے کیس میں بھی آپ کو یہ ویلیو یا سرچ پروسیجر چاہیے کیونکہ آپ نے اس کو پہلے ڈونڈنا ہے یعنی کہ یہ تینوں آپریشن جو ہے انسرٹ سرچ اور ڈیلیٹ یہ سارے پرپورشنل ہو گئے لیکن دیکھیے ہم نے لنکڈ لسٹ اسٹرکچر بنایا ہوا ہے اور اس کی پرفارمنس جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے پرفارمنس کی وہ لاگ این ہو گئی جیسے کہ بائنری سرچ ہوتی ہے سرچ کے لیے یا بائنری سرچ ٹری ہے جس میں انسرشن اور ڈلیشن جو ہیں وہ لاگ ان کی حد تک چلی جاتی ہیں اگر وہ خاص طور پہ بیلنس ٹری ہو تو اس لحاظ سے یہ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے یہ کافی مناسب ہے اور اچھا ہے اور بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ نے دیکھا کافی آسان ہے حالانکہ ہم نے سی پلس پلس کا کوڈ نہیں لکھا لیکن چونکہ آپ لنک لسٹ کے ساتھ کافی کاروائی کر چکے ہیں تو یقیناً آپ کو اس اسٹرکچر کو امپلیمنٹ کرنے میں کچھ دقت نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ تو تھی ہماری ایک اور امپلیمنٹیشن اس ٹیبل یا ڈکشنری ڈیٹاسٹرکچر کی ابھی بکیا کچھ اور ہیں بلکہ اگلی سلائڈ پہ اگر آپ آئیں تو آپ اس اگلی امپلیمنٹیشن کو فورن پہچان جائیں گے کیونکہ ہم یہ پہلے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اور وہ امپلیمنٹیشن یوں ہے امپلیمنٹیشن فائیو ایوی ایل تھری میرا خیال ہے کہ یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ طریقہ کار کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا AVL میں جو آئٹم جس کی بنا پہ ہم سرچز ان یا ڈیلیشن کریں گے وہ یہ کی ویلیو ہوگی یعنی کہ وہ ڈیٹا آئٹم البتہ ایوی ٹری تھری نوٹس جو ہوں گے اس میں ہمیں اب وہ ٹیبل ڈیٹا جو ہے یاد رہے یہ ہم ٹیبل کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں تو جیسے کہ میں نے یہاں تصویر خاکے میں دکھایا ہے کہ کی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ وہ انٹری بھی ہوگی فرض کریں یہ وہی ٹیلیفون ڈائریکٹری یا امپلوئی ڈائریکٹری والی مثال تو کی جو ہے وہ شخص کا نام ہوگا اور انٹری میں اس کا نام اس کا پتا اس کا ٹیلی فون نمبر اور بقیہ جو انفارمیشن ہے وہ ساری اس انٹری فیلڈ میں ہم ڈال دیں گے یعنی کہ ہمارے ایوی ایل ٹری میں بیلنسڈ سرچ ٹری میں جو نوڈز ہوں گے اس میں یہ ڈیٹا ہم رکھیں گے البتہ جو سرچ کی ترتیب ہے وہ کی کے بیسس پہ ہوگی اچھا اب ہم چلے اندرونی طور پہ ٹیبل ڈیٹا ٹائپ میں AVL tree اگر استعمال کریں تو انسرٹ کیا ہے یہ تو وہی پرانی بات اے وی ایل ٹری میں انسرٹ جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پروپورشنل فائن جو ہے یہ بھی وہی بات کہ ہم سرچ ٹری ہمارے پاس موجود ہے بلکہ بیلنسڈ ہے اور چونکہ ہم نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے تو یہ وہ ڈی جنریٹ بائنری ٹری نہیں بنے گا یاد ہے آپ کو کہ وہ ہم نے ایک خاص ٹری بنایا تھا جو کہ لنک لسٹ کی صورت اختیار کر گیا تھا ٹری بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے جو ٹریز بائنری سرچ ٹریز بنے وہ بیلنسڈ ہو جس کی بنا پہ فائن جو ہے وہ یقیناً لاگ ان ہوگا اور فائنلی ریموو جو ہے وہ بھی چونکہ آپ نے سرچ کیا اس کے بعد آپ نے اس کو نوٹ کو نکالنے کے بعد بیلنس کرنا ہے تو اس کے لیے وقت درکار ہوگا پروپورشنل ٹو لاگ ان یہ ہیں پانچ امپلیمنٹیشنز جس میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی اتنی خاص نئی بات نہیں ہاں اسک لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر ذرا سا نیا نظر آتا ہے البتہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ لنک لسٹ اسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ ایڈیشنل چیزیں ڈال کے ایک تھوڑی سی انوویشن کر کے ایک نیا اسٹرکچر بنا لیا جو کہ لنک لسٹ جو کہ آرڈر n یا اس میں پروپورشنل ٹو n operations تھے وہ ہم نے ہٹا کے پروپورشنل ٹو لاگ n آپریشنس لے آئے اب اگر ان سارے میتھڈ یا ان ساری امپلیمنٹیشن کو دیکھیں تو کیا صورتحال حال بنی کچھ کیسز میں ہم سرچز جو ہیں وہ یا انسرشن جو ہیں وہ پروپورشنلسٹنٹ ٹائم میں ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہمارے پاس ایک سارٹڈ یا سارٹڈ لنک لسٹ ہے اور نیا آئٹم جو ہے اس کو ڈھونڈنے میں تو ہمیں order, ہمیں ان جو ہیں ان کو سرچ کرنا پڑتا ہے البتہ اگر انڈرڈ انسرشن ہو یعنی کہ ہماری لنک لسٹ انڈرڈ ہے تو ہم اس case میں نیا ڈیٹا آئٹم لسٹ کی بالکل شروع میں ڈال دیتے ہیں اسی طرح جون اور ڈیلیشنشنل ہمارے پاس اگر سارٹ ارے تھی تو اس میں انسرشن جو تھیں اور ڈیلیشن جو تھیں وہ پروپورشنل تھی. البتہ سرچ بائنری سرچ استعمال کر کے سرچ البتہ لاگ این ہوگئی تو لگتا ہے کہ کسی صورت میں ایک قسم کی لور لمٹ ہماری نظر آ رہی ہے کہ لاگ این جو ہے وہ تینوں کیسز میں لاگ این جو ہے وہ ایک لوور لمٹ ہے اس سے بہتر ہم نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ ایسا ہے کہ ہم یہ تین آپریشن جو ہے ٹیبل کے سلسلے میں لاگ این سے بہتر نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوچیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو وہ سامنے لائیے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس سلائڈ کی جانب لیا چلتا ہوں جہاں پہ میں نے یہ سوال جو ہے ہے وہ یوں کہ سو فار وی ہیو فائن ریمو این ان سرٹ آپریشن وچ ویری بٹوین بینگ پروپورشنل ٹو یعنی time یا کانسٹنٹ ٹائم یا بینگ یعنی کہ ہمیں سرچز جو ہیں وہ تقریباً لاگ n ٹائم میں uh کرنی پڑتی ہیں اچھا ایک لحاظ سے یہ لاگ ان کافی اچھی بات ہے لیکن جیسے کہ میں نے آخری بات لکھی کہ it would be nice کہ if all three were proportional to a constant یعنی کہ کسی طرح لوپ میں استعمال نہ کروں یا traversal استعمال نہ کروں بس جیسے ہی میں کہوں کہ یہ آئیٹم ڈھونڈو تو وہ مجھے ایک ہی step میں مل جائے اور اگر اس کو میں delete کرنا چاہوں تو ایک ہی step میں وہ delete ہو جائے اور اگر انسرٹ کرنا چاہوں تو جیسے کہ ایک ہی اسٹیپ میں یعنی کہ بغیر کسی لوپ کے بغیر کسی ٹریولسل کے یا کوئی اور کاروائی کیے بغیر میں ڈیٹا فورن ڈال دوں اب اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے لئے جواب ہے ہیشنگ یہ ہےشنگ جو ہے اصل میں ایک ایلگردمک پروسیجر ہے ایک میتھڈولوجی ہے اس میں ڈیٹا اسٹرکچر ایس سچ کوئی نیا نہیں ہے یہ ایک طریقہ کار ہے ایگزسٹنگ ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کرنے کا جس کی بنا پہ یہ تین میتھڈ ٹیبلیکٹ ڈیٹا ٹائپ کے سلسلے میں یعنی کہ انسرٹ فائنڈ اور ریمو صرف یہ تین آپ کے کانسٹنٹ ٹائم آپریشن بن جائیں گے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تقریباً ایک ہی اسٹیپ کے اندر یہ تینوں کار بھائی, تینوں میتھڈ جو ہیں یہ ہم کر پائیں گے اس سے حاصل کیا ہوگا یقیناً آپ کی بات, بات جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ اگر ہم اپنی انسرچ ڈلیشنس اور فائنڈ جو ہے کانسٹنٹ ٹائم میں کر لیں تو جہاں پہ ہمیں ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ درکار ہے جو بھی آپ پروگرام جو بھی آپ اپلیکیشن بنا رہے ہیں جس میں یہ ڈیٹا اسٹرکچر یا یہ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ درکار ہے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو نہایت مناسب بات ہے کہ یہ تینوں آپریشن جو ہیں یہ کانسٹنٹ ٹائم آپریشن یعنی کہ فورن ہو جاتے ہیں تو آئیے اب ہیشنگ کی جانب چلتے ہیں بلکہ یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اب آپ کو اس لیکچر میں اور چند ایک بقیہ لیکچرز میں یہ نظر آئے گا کہ ہم ڈیٹا سٹرکچرز کی باتیں خاص طور پہ اتنی نہیں کرتے جتنا کہ ہم پروسیجر یا الگریدمز یا ریسپیز کہہ لیں جو بھی آپ مناسب لفظ یا اصطلاح استعمال کرنا چاہیں کریں اب کچھ ہم ایلگردمس کی طرف چلے جا رہے ہیں اور یقیناً ایسا ہی ہے ہاں انگریدمس میں ہم ڈیٹا سٹرکچرز استعمال کریں گے یہ بھی ہے لیکن ہم صرف یہ نہیں کہ بھئی یہ ٹری ڈیٹا اسٹرکچر ہے بس یا یہ انورٹڈ ٹری ہے یا یہ لنک لسٹ ہے نہیں اب ہم میتھڈولوجی بلکہ اسٹریٹجیز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور یہ ہےشنگ جو ہے یہ اسی صورت کی ایک کڑی بنتی ہے تو آئیے اس کے بارے میں گفتگو کچھ یوں شروع کرتے ہیں کہ ہےشنگ میں جو ڈیٹا ہم اسٹور کریں گے وہ ہم ارے میں تو ڈالیں گے لیکن وہ ارے اس طرح ہوگی کہ نٹورڈ یہ بات ذرا دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا دو باتیں ٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے یا table ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اس میں ہم data اسٹور کر رہے ہیں یہ وہ ہمارے ٹیبل نوٹس ہیں اب جب ہم نے ارے امپلیمنٹیشن اس کی دیکھی تھی تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم array کے اندر position 1, 2, 3 یا اگر ارے میں ہم سورٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈالیں گے ہم پوزیشن ون ٹو میں ہی لیکن اس میں ڈیٹا جو ہے وہ سارٹیڈ ہوگا یا انسارٹیڈ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ اس کے درمیان میں گیپس آئیں گیپ سے مراد یہ کہ فرض کریں ایک آئٹم جو ہے اس کو میں نے پوزیشن 1 پہ اسٹور کیا پھر پوزیشن 2 پہ اسٹور کیا اور تیسرا جو ہے وہ پوزیشن 6 پہ جا کے میں نے اسٹور کر دیا یہ بیچ میں چوتھی اور پانچویں پوزیشن جو ہے یہ میں نے خالی چھوڑ دی ایسا ہم نے نہیں کیا تھا لنک لسٹ کے کیس میں تو خیر ہم نوٹس بنا رہے تھے وہاں پہ تو یہ کنزرکیٹونیس کی بات آتی ہی نہیں وہ تو انہرنٹلی نان کنزرکیٹو سٹرکچر ہے میمری کے لحاظ سے ہیشنگ میں اب یہ کریں گے ہم کریں گے استعمال اندرونی طور پہ ایک ارے ہی جو نارمل ارے ہوتی ہے ہماری وہ ہم ایلوکیٹ کر لیں گے چاہے اسٹیٹکلی چاہے ڈائنیمکلی اس کے بعد اس میں ہم ڈیٹا جو ہے وہ کنسیکٹو یعنی یکے بعد دیگرے انڈیکس پوزیشن پہ نہیں ڈالیں گے بلکہ وہ کیسے ڈالیں گے یہ اب دوسری بات دیکھیے دیر پلیس آف اسٹوریج از کیلکولیٹڈ یوزنگ دا کی اینڈ فنکشن یہ اب ایک نئی اصطلاح ہے ہیش فنکشن اور اس کا خاکہ میں نے کچھ یوں بنایا ہے کہ آپ اپنی کی لیں فرض کریں یہ کی ایک شخص کا نام ہے یا امپلائی آئی ڈی ہے یا رول نمبر ہے یا لاگ ان آئی ڈی ہے جو بھی ہے جس کی بنا پر یہ ٹیبل جو ہے اس کے اندر ڈیٹا ہم رکھتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے بھی ہیں تو کی کو لے کے ہم ایک فنکشن میں سے اس کو گزاریں گے یہ فنکشن میتھمیٹیکل فنکشن ہے جس کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے سی پلس پلس میں یا کسی پروگرامنگ لینگویج میں البتہ یہ اس میں ہم کی بھیجیں گے جو کہ سٹرنگ ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے فلوٹنگ پوائنٹ تو شاید نہ ہو لیکن جو بھی کی ہے اس کو ہم اس فنکشن کو دیں گے اور یہ ہمیں ایک ارے انڈیکس بھیجے گی یعنی کہ ایک انٹیجر نمبر ہمیں واپس بھیجے گی جو کہ کسی خاص رینج میں ہوگا لیکن یہ ضروری نہیں کہ پہلے وہ ایک بھیجے گی پھر دوسری بھیجے گی پھر تیسری بھیجے گی بلکہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس تصویری خاکے میں اگر دیکھیں اور پھر آخری بار دیکھیں کہ کیز اینڈ اینٹریز آرڈ تھرو آؤٹ دا رے تو کیا ہوا کہ ہم جب ایک ڈیٹا انسرٹ کرنا چاہتے ہیں فرض کرے کسی نئے امپلائی کا ڈیٹا ہم اپنے امپلائی ٹیبل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا نام لے کے جو کہ اسٹرنگ ہوگا جیسے اس کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم مڈل انیشل تینوں چیزیں ملا کے جو پورا نام اس شخص کا بنتا ہے اس کو ایک فنکشن میں سے گزاریں گے وہ فنکشن ہمیں ایک نمبر دے گی جو کہ انٹیجر ہوگا اور وہ انٹیجر لے کے ہم اس کو ایز این ارے انڈیکس ٹریٹ کر کے اپنی جو اندرونی ارے ہے اس کے اندر اس شخص کا ڈیٹا ڈال دیں گے اس کی پوزیشن کے حساب سے اب اگر ہمارے پاس یہ فنکشن موجود ہے جس کو ہم اپنی کی بھیجواتے ہیں اور وہ آگے سے ہمیں ایک ارے انڈیکس دیتی ہے تو اس دیکھیے اب کیا ممکن ہے تو آئیے اس لائٹ کی جانب اس میں جب کوئی نیا ڈیٹا آئٹم اس ٹیبل میں ڈالنا ہے تو اس کی کی لی کی سے ہم نے ہیش فنکشن کے ذریعے ایک انڈیکس لیا اس کو ارے میں ڈال دیا یقیناً یہ آپریشن جو ہے اب یہ کانسٹنٹ ٹائم ہے کیونکہ دیکھیے مجھے کوئی لوپ درکار نہیں ہاں یہ ضرور کہ جو ہیش فنکشن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کال کریں اور وہ کہیں گم ہو جائے یعنی کہ واپس ہی نہ آئے تو پھر مسئلہ ہے البتہ اگر ہماری ہیش فنکشن جو ہے وہ کافی تیزی سے کام کرتی ہے تو یقیناً انسرچ جو ہے وہ تو ایک سٹیپ میں ہی اپنی کاروائی مکمل کر لے گی کیونکہ جیسے ہی وہ انڈیکس آیا ارے پہلے سے موجود ہے اس نے جو ٹیبل لوڈ ہے اب یعنی کہ وہ جو ڈیٹا ہے سارا وہ اس انڈیکس پوزیشن پہ ڈال دیا اس کے بعد اگلی بات فائنڈ جو کہ اس طرح کام کرے گی کہ پلیس of storage اینڈ ریٹریو entry یعنی کہ جس کی کو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ جو ڈیٹا آئٹم یا ٹیبل لوڈ ہے وہ ہم ہیش فنکشن سے گزارتے ہیں جو انڈیکس ہمیں واپس آتا ہے وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیٹا آئٹم موجود ہے اگر تو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیبل میں موجود ہے اگر وہ نہیں ہے تو ہمیں کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں جیسے کہ ہمارا جو بائنری ٹری تھا سرچ ٹری اس کے کیس میں ہم اپنی ٹریولسل جاری رکھتے تھے اگر لنک لسٹ اسٹرکچر ہے اسک لسٹ والا تو اس کے کیس میں بھی ہم سرچ ابھی جاری رکھتے تھے یہاں پہ جب ہم ایک انڈیکس لے کے اس رے پوزیشن پہ پہنچے تو اگر ہمیں وہ آئٹم وہاں پہ نہیں ملا اس کا مطلب ہے کہ وہ آئٹم نہیں ہے یہ بھی کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہوا اور فائنلی ریمو کیلک پلیس آف اسٹوریج نل یعنی کہ جس آئٹم کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اس کو ڈھونڈو یعنی کہ اس کو ہیش کی یا ہیش فنکشن میں سے گزارو اور اگر وہ ملتا ہے تو اس پوزیشن پہ اس کو اب نکال دو اب آئیے اس ہیشنگ فنکشن یا اس ہےشن کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جس سے آپ کو یہ جو کاروائی ہے فائن انسرٹ اور remove کی یہ کافی واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی میں آپ کو کچھ مثالیں دکھاؤں گا اور بلکہ اس کے بعد ہمیں چند ایک اور ایسے ایشوز ہیشنگ میں جن کے بارے میں ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہوگی لیکن پہلے وہ مثالیں تو آئیے یہاں پہ میں کچھ ڈیٹا آئٹم اسٹور کرنا چاہتا ہوں جو کہ اسٹرنگس ہیں اور بلکہ پھلوں کے نام ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ سپوز آور ہیش فنکشن گیو the فالوئنگ values یہاں پہ جو ڈیٹا آئٹم یا جو کی ہے وہ یہ انورٹڈ کامرس میں ان ساری لائنوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ جیسے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے پھلوں کے نام ہیں ایپل ورمیلن گریپس کیرلو کیوی اسٹرا بیری مینگو اینڈ بنانا یہ سٹرنگز ہیں اور یہ سٹرنگز کس طرح ہیں انگریزی کے الفابیٹ سے بنے ہوئے ہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ شخص جو ہیں ان کے نام ہیں البتہ میں نے یہاں پہ یہ دکھایا ہے کہ جو فنکشن میں نے بنائی اس کا نام ہے ہیش کوڈ ہیش کوڈ کو میں نے سٹرنگ بھیجا فرض کریں ایپل اس نے مجھے پانچ واپس بھیجا ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں دکھایا کہ یہ ہےش کوڈ ایک اسٹرنگ کو لے کے یہ نمبر پانچ کیسے بناتی ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں لیکن فی الحال آپ اس کو ایسے سوچیے کہ یہ فنکشن جو ہے یہ اسٹرنگ لے کے مجھے ایک نمبر دیتی ہے اور اس صورت میں ایپل کی صورت میں اس نے مجھے نمبر پانچ دیا واٹر میلن کے کیس میں اس نے مجھے نمبر تین دے دیا گریپس کے کیس میں آٹھ دیا کینٹلوپ میں سات کیوی میں زیرو اسٹرا میں نائن مینگو میں سکس اور بنانا کے کیس میں دو تو دیکھیے کہ نہ تو یہ نام میں کسی ترتیب سے بھجوا رہا ہوں دیکھیے یہ سارٹ آرڈر میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ جو انڈیکس واپس آ رہے ہیں یہ بھی کسی ترتیب سے ہیں یعنی کہ صفر ایک دو تین چار ایسا نہیں ہو رہا بلکہ لگ یہ رہا ہے یہ کچھ رینڈم سے واپس آ جاتے ہیں پانچ تین آٹھ سات صفر نو چلے خیر ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ نمبر آ گئے میں نے ایک ارے بنائی ہوئی ہے جس میں میں یہ اسٹرنگس اب اسٹور کر سکتا ہوں تو اگر میں یہ کروں تو وہ تصویر یہ بنی تو دیکھی میں نے کیا, کیا اس میں اب میں نے وہ ارے دکھائی ہے اور جو انڈیکس مجھے ملے ان کی بنا پہ میں نے ڈیٹا اب فی الحال اسٹور کر دیا ارے کا سائز 10 ہے فی الحال تو دیکھیے ایپل چونکہ پوزیشن پانچ پہ جائے گا تو اب آپ پوزیشن پانچ پہ دیکھ لیجئے کہ واقعی ایپل میں نے وہاں پہ سٹور کر دیا ہاں اندرونی طور پہ یہ سٹرنگ ارے ہے تو امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے یہاں پہ ملٹیپل بائٹس ہوں گے لیکن جہاں تک ہمارے ایلگردم کا تعلق ہے میں اس کو فی الحال ایک رے آف سٹرنگز اسی طرح شو کرتا ہوں کہ ہر پوزیشن پہ اب یہ سٹرنگز اسٹورڈ ہیں واٹر میلن جو ہے وہ تیسری پوزیشن پہ اور اسی طرح گریپس کینٹولوپ اپنی اپنی پوزیشن پہ چلے گئے اور جیسے کہ میں نے اب یہ اگلی سلائیڈ میں دکھایا ہے کہ انڈیکس کے حساب سے اگر اندرونی طور پہ یاد رہے یہ ہم ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ جو ہے ایک کلاس کی صورت میں امپلیمنٹ کریں گے اور یہ جو ارے ہوگی یہ اندرونی پرائیویٹ ارے ہوگی اور اس میں ہم ڈیٹا خود اسٹور کریں گے جس نے ہمارا ٹیبل یا ڈیٹا ٹائپ یا کلاس استعمال کرنی ہے اس کو ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ارے کتنی بڑی ہے اس کا نام کیا ہے لیکن ہم چونکہ امپلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ اب ساری بات سامنے آ رہی ہے تو اب کیا ہوا جیسے کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ ٹیبل اگر ہماری وہ اندرونی پرائیویٹ ارے ہے تو ٹیبل 5 جو ہے اس کے اندر میں ایپل لوڈ کروں گا اسٹرنگ کاپی کے ذریعے ٹیبل 3 میں میں واٹر میلن اور اسی طرح بکیا جو پوزیشن ہیں ان میں میں وہ بقیہ ڈیٹا انسرٹ کر دوں گا اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اس ٹیبل کو استعمال کر رہا ہے وہ تو کچھ یوں سوچ رہا ہے کہ اس کیس میں جیسے پھلوں کے نام ہیں کہ پھلوں کے نام سے میں ڈیٹا اسٹور کرتا ہوں اور پھلوں کے ناموں سے ہی میں پھر ڈیٹا نکالنا چاہوں گا یا ڈیٹا ڈلیٹ کرنا چاہوں گا اس طرح اسٹوریج کو سوچنا بلکہ اندرونی طور پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ارے کا استعمال ج میڈیم تو کیا لیکن اس میں ڈیٹا ہم نے کنسیکٹولی اسٹور نہیں کیا یہ نہیں ہوا کہ ایپل جو تھا وہ پوزیشن زیرو پہ اور اسے اگلا پھل جو ہمیں جو ملا انسرٹ کے لیے اس کو اگلی پوزیشن پہ کیا بلکہ جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ جو ہے فنکشن ہے یہ انڈیکس ترتیب سے نہیں دیتی اور ڈیٹا جو ہے وہ ارے کے اندر مختلف جگہ پہ جاتا ہے اور درمیان میں گیپس بھی ہیں پھر جب ہم ڈیٹا نکالنا چاہیں گے تو پھر ہم ان ناموں سے ہی کاروائی ان پھلوں کے ناموں سے ہی کاروائی شروع کریں گے یعنی کہ ہیش کوڈ میں سے گزاریں گے اس کا جو انڈیکس ملے گا وہاں پہ جا کے ہم اس کو ڈیٹا نکال لیں گے اس طرح ڈیٹا ایک ارے میں اسٹور کرنے کی وجہ سے یہ جو ارے یا اس کی جو ایک ترتیب ہے اس کا ایک خاص نام ہے اسوسیٹو ارے ایسوسی سے یہ لفظ بنا ہے کہ جیسے کہ ہم ڈیٹا اسٹور انڈیکس کے حساب سے نہیں کرتے بلکہ اس کی کے حساب سے کرتے ہیں بلکہ آپ اگر اس سلائڈ پہ دیکھیں تو ایسوشو رے میں کچھ ایسے اب سوچتا ہوں کہ ٹیبل میری ایک رے ہے لیکن ایسے کہ جیسے میں نے انڈیکس انٹرجر کی بجائے اسٹرنگس کو استعمال کرنا شروع کر دیا جیسے کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ ٹیبل آپ دیکھیے انڈیکس کیا ہے ایپول ٹیبل واٹر میلن table grapes یہاں پہ میں وہ نمبر نہیں لگا رہا یقیناً اندرونی طور پہ تو یہ انڈیکس ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ وہ ہیش کوڈ جو ہے وہ کیسے استعمال ہو رہا ہے البتہ جہاں تک رے ہے اس کو میں کچھ اس طرح بھی سوچ سکتا ہوں کہ ایز ایف میں نے ایپل واٹر میلن گریپس جو ہیں ان کو ایز انڈیکس استعمال کیا ہے اور اس کو اس خاص اس خاصیت کو یا اس کاروائی کو ہم اسوشیٹیو اریز کہتے ہیں یہ ایک اصطلاح ہے خیر یہ تو ہوئی اندرونی کاروائی کہ ہم اس کو اسوشیٹیو اریز کے طور پر سوچیں یا ہم اس کو نمبرز کی طور پہ سوچیں لیکن یہ جو لفظ ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے یہ ہیشنگ کے سلسلے میں خاص طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ہاں یہ کچھ اور ایریز ہیں جہاں پہ آپ کو یہ اسطلاح بھی نظر آئے گی اب آئیے ذرا اس ہیش کوٹ کی جانب کہ بھی ٹھیک ہے ہم نے ایک فنکشن بنائی لیکن سوال پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ یہ اندرونی طور پہ کام کیسے کرے گی تو اگر اس کی مثال ہے کہ ہم اس کو سٹرنگز بھجواتے ہیں تو وہ سٹرنگ جو ہے اور فرض کریں وہ سٹرنگ جو ہے انگلش لیٹرز کا ہے یعنی کہ نام ہے یا جیسے میں نے آپ کو دکھایا پھلوں کے نام ہے تو ان سے وہ نمبر کیسے بنائے گی تو اس کی خاطر یہ گفتگو آپ اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے کہ اف دا کیز اور اسٹرنگس The hash function, is some function of the characters in the string. اور اس کے فوراً بعد یہ دوسری بات دیکھیے کہ one possibility is to simply add the ایس کی ویلوز the دا کیریکٹرس اور یہاں پہ اب میں نے یہ فارمولا دکھایا ہے اور اس کے بعد ایک مثال دکھائی ہے فارمولا یہ کہ ایچ جو ہماری یہ ہےش فنکشن ہے فرض کرے اس کا mathematical نام h ہے یا mathematical notation h ہے تو وہ یہ کرے گی کہ جو اسٹرنگ ہم اس کو بھیجوائیں گے جو ایک خاص لینتھ کا ہے تو وہ یہ کرتی ہے کہ اسٹرنگ کے اندر جو کیریکٹرس ہیں فرض کریں انگریزی کے کیریکٹرس ہیں ان کی ایس کی ڈیسمل ویلوز لے کے تو 0 سے لے کے لینتھ مائنس ون ان کی ایس کی ویلوز کو جمع کرے گی یہ سمیشن کا یہ مطلب اور آخر میں اس کو ماڈ کرے گی ٹیبل سائز سے ماڈ آپریشن ریمائنڈر آپریشن ہے یعنی کہ جو بھی ہمارا ٹیبل سائز یا وہ اندرونی رے ہے اس کا سائز ہے اس سے ڈیوائڈ کرے گی اور جو ریمائنڈر آئے گا وہ اس ہےش کی ویلو ہوگی اور آخر میں میں نے یہ مثال دکھائی ہے کہ فرض کریں اس فنکشن کو ہم ایک اسٹرنگ بھیجتے ہیں اے بی سی اب اے کی ایس کی ویلو کیا ہے سکسٹی فائیو بی کی کیا ہے سکسٹی سکس اور سی کی کیا ہے سکسٹی سیون فرض کریں ٹیبل سائز جو ہے وہ کوئی 55 ہے یا 57 ہے تو ہم ان تینوں نمبر کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو 57 سے ڈیوائڈ کر کے جو ریمائنڈر آئے گا وہ جو ہے وہ اس فنکشن کی ویلو ہوگی ایس کی ویلوز کے بارے میں آپ پچھلے کورس میں پڑھ چکے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر جب آپ نے کیریکٹر ڈیٹا ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک خاص بٹ پیٹرن استعمال کرتے ہیں اور ہر کیریکٹر کے لیے ایک خاص بٹ پیٹرن ہوتا ہے جو کہ بائنری میں تو جو ہے سو ہے لیکن یاد رکھنے کے لیے ہم اس کی بیس ٹین ویلیو یاد رکھتے ہیں یعنی کہ اس بٹ پیٹرن کو لے کے پاورز آف ٹو والا فارمولا لگا کے اس سے جو بھی انٹیجر بیس ٹین ویلو بنتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کی ایس کی ویلیو ہے اگر وہ کیریکٹر اس طرح کے ہیں جیسے کہ ڈالر سائن یا یہ پاؤنڈ سائن کوما مائنس سائن یہ بقیہ کریکٹرز جو کہ آپ کو کی بورڈ پہ ملتے ہیں ان ساروں کی ایس کی ویلیوز ہوتی ہیں اور یہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی اور اپنی کتاب میں بھی یہ ایک ٹیبل دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو ایک سی میں سی پلس پلس میں چھوٹا سا پروگرام لکھیں جو کہ ان کریکٹرز کی ایس کی ویلیو پرنٹ کرے گا خیر یہ میں اب آپ پہ چھوٹا ہوں کہ ایس کی کیا ہے اور اس کے ساتھ کیسے ہم کام کرتے ہیں انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ پہ ضرور مل جائے گی اب ہم نے کیا کہ جو سٹرنگ ہمیں ملا ان کی ویلیوز لے کے ہم نے ان کو جمع کیا اور ایک نمبر سے ڈیوائیڈ کیا اور جو ریمائنڈر آیا یعنی کہ جو بکیا رہ گیا ریمائنڈر اس کو ہم نے اس کی ہیش ویلیو بنا دی تو آئیے اس کو ہم اب اگر دیکھیں کہ سی پلس پلس میں کیسے کوڈ کریں گے تو وہ میں آپ کو اس سلائیڈ پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ انٹ کوڈ یہ فنکشن یعنی کہ انٹرجر ریٹرن کرے گی اور اس کو کیریکٹر اسٹار ایس یعنی کہ ایک اسٹرنگ ملا اس نے یہ کیا کہ کچھ لوکل ویریبل ڈکلیئر کیے آئے اور سم سم کو کیا زیرو سے اور پھر دیکھیے یہ لوپ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹرنگ سی پلس پلس میں ہمیشہ نل ٹرمینیٹ ہوتے ہیں تو اگر میں یہ اسٹرنگ لینتھ فنکشن کال کروں اور اس کو ایس بھجواؤں تو وہ مجھے اس ایس اسٹرنگ کی لینتھ واپس دے دے گی اور دیکھیے میں اپنا لوپ چلاتا ہوں 0 سے لینتھ مائنس 1 تک یہاں پہ میں نے کیا, کیا؟ کہ سیدھا ایس SI جو ہے اس کو میں نے سم میں ایڈ کر دیا اور اس کی وجہ یہ کہ کیریکٹر میں اندرونی طور پہ ایس کی میں ہی اسٹور ہوتے ہیں بلکہ 8 بٹس ہر کیریکٹر کے لیے درکار ہوتے ہیں یعنی کہ ایک بائٹ تو ہر بائٹ میں جو ویلیو ہے وہ اس کی ایس کیو ویلیو ہی ہے اور اس میں دیکھیے میں نے اس کو سمپلی سم میں ایکٹ کیا ہے یہاں پہ وہ سمیشن ہو رہی ہے اور آخر میں سم پرسنٹ ٹیبل سائز. ٹیبل سائز ہمارا کوئی کانسٹنٹ ہوگا جو کہ اس اندرونی ارے کا سائز ہوگا اس سے ہم اس کو مارڈ کر رہے ہیں پرسنٹ جو ہے سی پلس پلس میں مارڈ فنکشن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے یعنی کہ سم کو ڈیوائیڈ کرو ٹیبل سائز سے اور جو ریمینڈر آئے وہ تم مجھے دے دو جو ریمینڈر ہے دیکھیے ہم اس کو اب ریٹرن کر رہے ہیں جو کہ انڈیکس کے طور پہ کام آئے گا اب یہ تو ہے ایک ہیش فنکشن لیکن یقیناً ایسی بات نہیں کہ یہ ہی صرف ہوگا یعنی کہ یہی یہ ایک طریقہ ہے ہیش فنکشن بنانے کا بلکہ اگر آپ ہیش کے بارے میں پڑھیں تو اس میں بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ ہیشنگ فنکشنز جو ہیں یہ کیا کیا ہو سکتی ہیں یہ کیسے کام کریں گی کون ان میں سے بہتر ہے کون ان میں سے اتنی بہتر نہیں اور اس کے اوپر لوگوں نے بہت ریسرچ کی ہے یہ کافی بڑا ٹاپک ہے کیونکہ اس کی کافی اہمیت ہے اب چونکہ اگر ایسا ہے کہ ہیش فنکشن جو, جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ایسی ہی نہیں ہو سکتی اور بھی ہو سکتی ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیسی ہو سکتی ہیں تو میں اب آپ کو ایک, ایک اور مثال دکھاتا ہوں یہ بھی اسی طرح ایک میتھمیٹکل فارمولیشن ہے جسے آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمیں سے ایک حاصل ہو جائے گا تو دیکھیے base b اور جیسے کہ میں نے لکھا ہے b also might be a prime number اور آگے یہ جو فارمولا ہے وہ کچھ یوں کہ پھر وہی ایچ اس کو میں اسٹرنگ بھیجوا رہا ہوں اور وہ دیکھیے کیا کر رہی ہے کہ کے اندر جو ہیں سب آئے, ان کو پہلے پاور i سے ملٹیپلائی کرتی ہے اور پھر ان جو ملٹیپلیکیشن سے جو حاصل ہوئی جو نمبر آپ کو ملا دیکھیں یہاں سے آپ کو ایک نمبر ہی ملے گا b جو ہے وہ ایک نمبر ہوگا کے اندر جو کیریکٹرز ہیں ان کی ایس کی ویلوز ہوں گی تو یعنی کہ ان ملٹیفکیشن سے ایک نمبر ملا اور وہ نمبر جو ہے اس کو ہم اب ایکٹ کر رہے ہیں اور آخر میں جب آئے جو ہے وہ لینتھ مائنس ون تک پہنچ گیا تو جو اس سمیشن کا آنسر آیا اس کو میں نے پھر ٹیبل سائز سے ڈیوائڈ کیا یعنی کہ ایک اور نمبر سے ڈیوائڈ کیا اور جو اس کا ریمائنڈر آیا وہ اب اس ہےش کوڈ کی ویلو ہوگی اب جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ بی کیا ہے یہ کچھ نمبر ہو سکتا ہے فرض کریں میں سیون یا جیسے کہ میں نے لکھا ہے وہ پرائم نمبرز ہیں پرائم نمبرز یاد رہے وہ ہوتے ہیں جو کہ صرف اپنے آپ سے یا ایک سے ون سے ڈویزیبل ہیں اور کسی اور سے ڈویزبل نہیں سیون ایک مثال ہے الیون ایک مثال ہے تھرٹین ایک مثال ہے اور اس طرح اور بھی پرائم نمبرز تو فرض کریں بی جو ہے اس کی ویلیو سیون ہے تو اگر میں اس کو اسی اے بی سی اسٹرنگ پہ چلاؤں تو دیکھیے کیا بنا کہ H کو میں نے ABC سی بھجوایا اس نے 65 فائیو ملٹی پلائی بائی بیو دا زیرو اب وہ پاور بھی آ رہی ہے I کی ویلو 66 سکسٹی to 1 ون 67 B to the power 2 یہ تین اس نے ملٹیپلیکیشن کر کے ان کو جمع کیا اور فائنلی ٹیبل سائز سے ڈیوائڈ کیا اور جو ریمائنڈر آیا وہ اس نے ایز اے ہیش کوڈ واپس کر دیا اب یہ ہیش کوڈ جو ہے یہ اس طرح کاروائی کرے گی لیکن اندرونی طور پہ اب ہمارے پاس یہ آزادی ہے کہ ہم ہیش فنکشن جو ہے یہ کیسے امپلیمنٹ کریں بیرونی طور پہ صرف یہ شرط کہ فرض کریں ہم اس کو سٹرنگ بھیجواتے ہیں تو وہ ہمیں ایک انٹرجر بھیجوائے البتہ اگر آپ سوچنا شروع کریں تو جو یہ نمبر واپس بھجوا رہی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں اب ہمیں درکار ہوں گی تو آئیے اب ان کی طرف چلتے ہیں سلائڈ کی جانب آئیے کہ اف دا کیز آر انٹرس دین کی ماڈ ٹی از جنرلی ا گڈ ہیش فنکشن ان لیس دا ڈیٹا ڈیزائربل فیچر یہاں پہ میں نے گفتگو اب تھوڑی دیر کے لیے وہ اسٹرنگ سے ہٹا کہ انٹرجر کی جانب لے گیا ہوں کیونکہ دیکھیے ہمیں وہ ہیش فنکشن کے بارے میں سوچنا پڑے گا مثال اس کی یو جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ اف دا then کی mod table size is generally a good function unless the data has ہے undesirable feature. For example, if t is 10, یعنی کہ ٹیبل سائز آپ کا 10 ہے این آل کیز اینڈ ان دین کی مارڈ ٹی از زیرو فار آل کیز اس سے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہوگا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پہلی بات کے ضروری نہیں کہ کیز جو ہیں ہمیشہ ہوں. وہ بھی ہو سکتی ہیں فرض کریں امپلائی آئی ڈی یا ایک اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو کہ سمپلی ایک نمبر ہے اور وہ ایک انٹیجر ہے اس کیس میں میں یہ سٹرنگ ویلیو لے کے اس کی ایسکیو ویلیو لے کے وہ والی کاروائی تو نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں کروں گا بلکہ میرے پاس انٹیجر پہلے سے موجود ہے البتہ وہ انٹیجر میں ویسے نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ فرض کریں وہ لاکھوں میں ہے اور میرا جو ٹیبل ہے اندرونی طور پہ صرف سو یا دو سو یا چار سو ہے اس صورت میں میں یہ کروں گا کہ اس کو ٹی سے ٹیبل سائز سے ڈیوائیڈ کرتا ہوں اور جو ریمینڈر آتا ہے اس کو ایز ان انڈیکس استعمال کرتا ہوں لیکن جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ اگر سارے اسٹوڈنٹ آئی ڈیز جو ہیں یا سارے امپلوئی آئی ڈیز جو ہیں وہ صفر سے ختم ہوتے ہیں اور میری ہیش فنکشن جو ہے وہ سمپلی یہ کرتی ہے کہ اس کا جو آئی ڈی ہے اس کو دس سے ڈیوائیڈ کر کے جو ریمائنڈر آتا ہے وہ ایز اے ہیش کوڈ ریٹرن کرتی ہے تو دیکھیے کیا ہوگا آپ کو ہمیشہ کیا ملے گا وہ صفر ہی ملے گا کیونکہ ریمائنڈر تو ہمیشہ صفر ہوگا تو اس سے یہ ہوا کہ یہ ہیش کوڈ جو ہے اس طرح تو مناسب نہیں اس کے لیے ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا کیونکہ آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے تو یہ گفتگو فی الحال میں یہاں پہ روکتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس ہیش فنکشن کے بارے میں اور کچھ جو اور مسائل ہیں ہیشنگ کے بارے میں اس کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ